الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذر ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر وقال سور الله صلى الله عليه وعليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الإمام بخاري ومسلم في سعيهما معذت دینی بھائیوں ابھی چند دنوں کی بات تھی کہ ہم رمضان کا استقبال کر رہے تھے اور رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے اور رمضان کی آمد سے ہر مسلمان خوش تھا آج ایسا لگتا ہے کہ کتنی جلدی سے ہمارے اور آپ کے دن گزرتے جا رہے ہیں دو اشرا تقریباً گزر چکا ہے تیسرا اشرہ داخل ہونے والا ہے یہی حال ہماری زندگی کا بھی ہے کہ انسان کا ایک لمحہ اس کی زندگی کا گزرتا ہے تو وہ موت کے قریب ہوتا جاتا ہے اللہ رب العالمین اس چیز کے اندر ہمارے لیے عبرت اور نصیحت رکھی بڑی جلدی کے ساتھ وقت کا گزرنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا اور آج وہی دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ بہت معمولی عرصہ گزرا اور اس طریقے سے بڑی آسانی کے ساتھ انسان کا وقت بڑی جلدی کے ساتھ گزرتا جاتا ہے انسان چھٹی جاتا ہے اور جب اسے آنا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو چند دنوں کی بات ہے میں آیا تھا اور اتنی جلدی ہمارا ٹائم پورا ہو گیا تو میرے بھائیوں ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا جو گزرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہماری عمر کم ہوتی جاتی ہے اور ہم اپنی موت کے قریب ہوتے جاتے ہیں آخری عشرہ داخل ہونے والا ہے رمضان کے آخری اشرے کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ اس آخری اشرے میں دو اعمال ایسے ہیں جو اور دنوں میں انسان انجام نہیں دیتا ہے انہیں میں سے ایک شب قدر ہے اور ایک اعتقاف کرنا ہے اور تیسرا عمل ہمارے علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس آخری اشرے کے اندر بڑھا دیتے تھے وہ تھا صدقات و خیرات کرنا صدقات و خیرات آخری اشرے کے اندر کثرت سے آپ کیا کرتے تھے جس طریقے سے آندھی اور طوفان تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے اسی طریقے سے فقر و فاقہ کا خوف کیے بغیر آپ صدقات و خیرات کیا کرتے تھے لوگوں کو غریبوں کو مسکینوں اور محتاجوں کو ضرورت مندوں کو آپ دیا کرتے تھے اور آخری اشرا جب آتا تھا تو اور دونوں اثروں کے مقابلے میں اور زیادہ آپ تیزی کے ساتھ اللہ ربان کی بات کرتے تھے ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے جو جو وقت گزرتا جاتا رمضان کا ہم تھکتے جاتے ہیں اور ہماری عبادت کے اندر کمی آتی جاتی ہے پہلے اثرے میں انسان جہاں چاکو چوبند رہتا ہے زیادہ کرتا ہے دوسرا اثر داخل ہوتا اور کچھ کم ہو جاتا ہے پہلے دن دو دن تین دن مسجدیں آباد رہتی ہیں دھیرے دھیرے مسجدیں سے لوگوں کا رشتہ کم سے کم تر ہوتا جاتا ہے ہماروی کا معاملہ اس کے بلخس تھا جب آخری اثرہ آتا تھا تو اور جم کر کے اللہ ہر غلامن کے کی بات کیا کرتے تھے راتوں کو جاگتے تھے اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور اس طریقے سے کمر کس لیتے تھے اور بڑی مستعدی کے ساتھ اللہ ہربلامن کے کی بات کیا کرتے تھے ہم تھک جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں بیس دن ہم نے عبادت جو کر لی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کافی ہو گیا اب اور زیادہ کرنے کی ضرورت کیا ہے تو آپ آخری دنوں میں اور زیادہ جم کر کے کمر کس کر کے محنت کے ساتھ اللہ العالمین کی بات کیا کرتے تھے یہ ہمارا دستور یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے کیونکہ آخری جو اشرا آ اس کی بڑی فضیلت ہے بہت ساری فضیلتیں اس کی ہیں ایک بڑی فضیلت تو یہ ہے کسی آخری اشرے کے اندر شب شبِ قدراتی اللہ رب العامن نے کیا فرمایا انا انلنا حفی اللہ رت القدر عما ادرا کا ماں اللہۃ القدر اللہ خیر الف شہر پوری ایک صورت اللہ رب العامن نے قدر کی فضیلت میں اس کی خصوصیات کے اندر اتاری تو شب قدر اسی آخری اشرے کی تاق راتوں کے اندر ہوتی ہے تاق راتوں کا مطلب یہ ہے کہ اکیسویں رات یا تو یا تیویسویں رات یا پچیسویں رات یا ستائیسویں رات یا انتیسویں رات یا انہیں پانچ راتوں میں سے ایک رات تاک رات ہوتی ہے ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ تاک رات کون سی ہے آپ باہر نکلے بتانے کے لیے دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے تو اللہ رب العالمی نے آپ کو بھلا دیا اٹھا لیا گیا پھر آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ رمضان کے آخری اشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو آپ کا بھول جانا بھی بہتر ہوا اللہ رب العالمی نے آپ کو بھلا دیا تو آپ کا بھول جانا بھی بہتر ہوا ایک رات کا جاگ لینا بڑی آسان بات ہو جاتی لیکن پانچ راتوں کا جاگنا انسان کے لیے تھوڑا مشکل ہے جتنا زیادہ انسان جاگے گا جتنا زیادہ پران کی طلب ذکر و صدقات و خیرات نیک کام کرے گا اتنا اسے اجر اور ثواب ملے گا تو بھلائے جانا بھی آپ کے بھلائے جانے میں بھی خیر ہے کہ اللہ غلامی نے آپ کو بلا دیا ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے نماز میں آپ بھول گئے نماز میں آپ بھول گئے دو رکعات پہ آپ نے سلام پھیر دیا اس کے بعد پھر آپ نے دو رکعات پڑھائی سد ایسا ہو کیا اور کہا کہ نمانا بشر و انسا کماتن سن کوئی جانسی تو فدق میں انسان ہوں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو لہذا جب میں بھول جاؤں تو مجھے بتا دیا تو جب آپ بھول گئے تو جو آپ جو ہے آپ نے دو رکعت پڑھی اور سد ہو کیا اب سید و ہمارے لیے مشروع ہو گیا سید سو ہمارے لیے مشروع ہو گیا تو اس طریقے سے آپ کے بلائے جانے کے اندر بھی خیر اور بھلائی ہوتی ہے تو بہرحال یہ شب قدر ہے جو رمضان کی آخری دس راتوں کی تاک رات میں سے کسی ایک رات کے اندر ہوتی ہے کوئی متعین رات نہیں کہ فلاں ہی رات ہوتی ہے آدمی کو پانچ راتوں کو جاگنا چاہیے اور اس میں کیا کرنا ہے انسان کو قرآن کی تلاوت کرنا ہے ذکر وزکار کرنا ہے اور اس طریقے کے صدقات و خیرات کرنا ہے جتنے بھی میں ان کام انسان وہ کر سکتا ہے اور ایک دعا آتی جو سے بطور خاص انسان کو پڑھنا چاہیے تو کون سی دُعا اللہ کا افون کریم تو حب الاف و افافی اللّہ عن کا افون تو حب الاف اف افوانی اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کر دیں مجھے تو معاف کر دیں ہر انسان اللہ تعالیٰ کی مفرت کا محتاج ہے کسی کو اپنی عبادت پر غرور گھمن نہیں ہونا چاہیے ابلیس کو بھی بڑا غرور و گھمن تھا کہ میں تو بہت نیک ہوں میں سجدہ نہیں کروں گا سجدہ کرنے سے سنکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا راد درگاہ ہو گیا ملعون ہو گیا لانتی ہو گیا قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے تو انسان کو کبھی بھی اپنی کسی بھی عبادت پر غرور اور گھمن نہیں کرنا چاہیے فخر نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کو فخر پسند نہیں ہے اور مومن کے لیے فخر نئی مومن کا شیوا ہوتا ہے تکبر اور گھمنڈ مومن کا شیوا نہیں ہے لہٰذا کبھی بھی انسان کو کسی بھی چیز پر چاہے اس کی عبادت ہو چاہے اس کا تفمال ہو چاہے اس کے پاس منصب ہو اس کے پاس ڈگری ہو اس کے پاس نوکری ہو اس کے پاس خوبصورتی ہو اس کے پاس اولاد ہو دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو کوئی بھی عبادت ہو اس پر انسان کو کبھی بھی تکبر اور گھمن اور غرور نہیں کرنا چاہیے یہ عبادات کی نیکیوں کی بربادی کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے اس لئے انسان ہمیشہ اللہ رب کا محتاج رہتا ہے ہمیشہ اللہ کی مفرت کا محتاج رہتا ہے اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا خاص طور سے سرِ قدر کے اندر کرنی چاہیے اللہ تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا معاف کر دے تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے توبہ کریں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں معاف کرنے والا اللہ اسے خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں آتا ہے اپنے گناہوں کو ذکر کرتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے توبہ کرتا اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا اللہ اس بات کو چاہتا ہے کیونکہ اس میں انکساری ہے اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اور اگر کوئی دعا نہیں کرتا اللہ کے پاس نہیں آتا مفرت نہیں کرواتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کی نوز اللہ ضرورت ہی ہے یہ ترکبر اور گھمنڈ کی پہچان ہوا کرتی ہے اس لیے ہمیشہ انسان محتاج ہے اللہ رب العالمین کا قدم قدم پر ایک ایک سانس لینے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں یہ سانس اگر ہماری اللہ روک لے خلاص زندگی ختم ہماری زندگی دو سانسوں کے درمیان ہے ایک سانس جو چلتی ہے دوسری سانس جو رک جاتی ہے خلاص انسان کی زندگی اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں یہی سانس ہماری رک گئی ختم ہو گئی زندگی ہے ہماری ہم ہم اللہ کے محتاج ہیں اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے لہذا ہمیشہ انسان اللہ حرب العامین کے دربار میں آئے توبہ کرے اپنے گناہوں کی نفرت طلب کرے دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے جس گناہ نہ ہوتا کوئی ایسا نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہوتا ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے اور گناہ انسان کی فطرت میں داخل بھی ہے کوئی معصوم نہیں ہوتا لیکن بندہ اچھا وہ ہوتا ہے نیک بندہ وہ ہوتا ہے جب اس سے غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے اللہ کے دربار میں آئے اللہ معاف کرنے والے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مفرت طلب کرے تو یہ شب قدر جو آ رہی ہے بڑی عظیم رات ہے اس کی بڑی خصوصیات ہیں ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ اللہ رب العامی نے اس کے اندر قرآن کریم کو نادر فرمایا ان گلنا حقی اللہۃ القدر ہم نے شب قدر میں قرآن کریم کو نادر فرمایا لوح محفوظ اللہ اللّہ البلامین آسمان دنیا میں تو بھیجا ستائیسویں رات کو اور اس کے بعد اللہ رب العامی نے تیئیس سالہ دور میں اس کو نادر فرمایا تو قرآن کریم جو اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم ترین کتاب افضل کتاب ساری کتابوں کی ناسک اللہ تعالیٰ کا کلام جس کی حفاظ کی ذمہ داری اللہ رب نے پران کی پورے دین کے لیے رکھی اللہ نے اس کے ناظر کرنے کے لیے مہینوں کے سردار رمضان کے مبارک مہینے کو منتخب فرمایا تو بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ بڑی عظمت والی رات ہے یہ بہت عظیم رات ہی ہے یہ اللہ نے اس کا کیا فرما انلنا فی القدر لیت القدر میں ہم نے قرآن قریب قرآن قدر کا معنی کہ ہے عزت والی رات عظمت والی رات ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے قدر کے معنی تنگی کے ہوتے ہیں تنگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے کہ یہ جو ہے زمین تنگ پڑ جاتی ہے اور یہ بھی معنی بیان کیا گیا قدر کا مطلب کہ جو انسان اس رات کو جاگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں قدر و منظرت والا ہوتا ہے اللہ کی ہاں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جس راتوں کو جاتا ہے سب قدر کو اللہ کے یہاں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے بڑی عظمت ہو جاتی ہے اس لیے بھی اسے قدر والا رات کہا گیا ہے اور دوسری جو اس کی فضیلت ہے کہ خیر من الف الفشہر ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینوں سے بہتر یعنی انسان ایک رات کی ان راتوں میں اللہ کی بات کرے ہزار مہینے کے عبادت سے بہتر ترغیب دلائے گئے انسان کو کہ انسان اس رات کا اہتمام کرے خیر من الف شہر ہزار مہینہ بیاسی سال تقریباً بنتے ہیں تو اس رات کا جاگنا اللہ کا کرم اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ جس کو چاہے جو فضیلت دے اللہ جس کو چاہے مقام مرتبہ دے ظال کا فضل اللہ یہ ہوتی ہے ہمیشہ اللہ کا فضل اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے تو یہ رات بڑی اہمیت والی بڑی عظمت اور قدر والی رات ہے بابرکت رات ہے انفیلتی مبارکہ ہم نے پرانے کریم کو بابرکت رات کے اندر نازک اور اس سے بڑی برکت کیا ہوگی کہ ایک رات کی عبادت یا پانچ راتوں کی عبادت سمجھ لیجئے ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر اتنی بڑی برکت اللہ العالمین راتوں کے اندر رکھتی ہے اس طریقے سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جبریل امین نازل ہوتے ہیں اس ان راتوں کے اندر نازل ہوتے فرشتوں کو اللہ نظول فرماتا ہے اور جبریل امین کا نزول ہوتا ہے تنازع الملائے توفیع ملائی کا فرشتوں کا رضول ہوتا ہے اور روح اور روح یعنی جبریل امین کا نظول ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ بھی اس کی ایک اہمیت اور خصوصیت ہے سلامتی والی رات ہے یہ سلام سلامتی والی رات ہے عذاب قبر سے جہنم کے عذاب سے اللہ کے اعقاب سے سلامتی والی رات ہے اور اس طریقے سے شیطان مایوس ہوتا ہے شیطان کی پکڑ سے اللہ رب العالمین لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اس لیے اس کو سلامتی والی رات کہا گیا ہے یہ بڑی فضیلتیں ہیں اس کی جو شب قدر ہمارے اوپر آنے والی ہے. اور جو اس کی راتوں کو جاگتا ہے اللہب الامن اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ قسم کے حدیث علیہ القدر اینان ما غفر من بدمبھی جو سب قدر کا قیام کرتا ہے رات کو جاگتا ہے اہتمام کرتا ہے اللہ رب العامن اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کتنی فضلتیں چاہیے میرے بھائیوں کو اتنی ساری فضلتیں ان راتوں کو حاصل ہیں اور ہم انہیں ضائع اور برباد کر دیتے ہیں ہمارے کچھ بھائی لوگ جاگتے بھی ہیں اللہ ہم سب کو ہدایت دے نیکی پر قائم رکھے کہ راتوں کو جاگتے تو ہیں لیکن کھانے پینے میں بات چیت میں کپاسٹنگ میں اور خوری میں غیبت میں لائنی باتوں کے اندر سرچ کر دیتے اور شاپنگ میں خرچ کر دیتے ختم کر دیتے ہیں بازار میں جا کر کے رات و رات جاگتے رہتے میرے بھائیو، آپ اللہ نے توفیق دیا رات کو جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رات کو جاگیے اللہ کی عبادت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، ذکر و اثکار کیجئے اور دعا کا اہتمام کیجئے اور نیک کام کیجئے اس کا مطلب یہ ہے یہ نہیں کہ ایسے ہی جاگتے رہیں آپ ایسے ہی جاگتے رہیں اور نہ کوئی اہتمام کریں اور شاپنگ میں بات کرنے میں اور لاینی باتوں کے اندر گزار دیں یہ اس کا مطلب نہیں ہے تو میرے بھائیو ہمیں اس رات کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ دامن ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اسی طریقے سے تکاف ہے آخری دس راتوں کے اندر اعتکاف کرنا مصنوع ہوتا ہے ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس طریقے سے صحابہ کرام نے اعتکاف کیا اعتکاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسجد میں مسجد کو لادم پکڑ لے اور مسجد کے اندر رہ کر کے اللہ رب العالمین کی یاد کرے قرآن کے تلاب و ذکر و ذکار اور دیگر جو عبادات ہیں تحجد قیام لیل اور تراویح وغیرہ تمام چیزوں کا انسان اہتمام کرے تو یہ کیا ہے یہ اعتکاف کہلاتا ہے جو انسان اعتکاف کرتا ہے اللہ رب العامین کے لیے اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد تم کے فون تم لوگ مسجدوں کے اندر اتکاب کرو ایسی مسجد جو جمعہ مسجد ہو تاکہ ایک بندے کو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد سے نکلنا نہ پڑے اور جو انسان اعتکاب کرتا ہے بلا ضرورت اس کا مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے انسان بلا ضرورت مسجد سے نکلے اس کو چاہیے کہ مسجد ہی کے اندر رہے ضرورت پڑے پیشاب خانے کی ضرورت ہے کھانے پینے کی ضرورت ہے تو انسان نکل سکتا ہے نکلے گا وہ لیکن اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بغیر انسان کو مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے یہی نہیں میرے بھائیوں بلکہ اعتقاف کے دوران انسان جنازہ کی نماز پڑھنے کے لیے بھی کسی مریض کی عادت کرنے کے لیے بھی مسجد سے نہیں نکل سکتا ہے آپ دیکھیں کہ دین اللہ رب العمین کا اعتقاف کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے وہ کہ کسی مریض کی عادت کرنے کے لیے جائے بیمار پرسی کرنے کے لیے جائے نہیں جا سکتا اللہ تعالی اللہ کے بات کے اندر وہ موجود ہے وہ یا اس طریقے سے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر نکل کے جائے نہیں جائز. یا قبرستان کی زیارت کے لیے جائے یا جو ہے اور کسی کام کے لیے جائے شریعت نے اس کو باقاعدہ منع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اللہ رب برام نے اسے منع کر دیا انسان اس کام کے لیے نہیں نکل سکتا اس لیے عبادت کا دار و مدار کتاب و سنت پر ہے ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ بھئی تو ثواب کا کام ہے جنازے کی نماز پڑھنا کیا حرج ہو گیا اس کو نکلنے میں یا مریض کی عادت کرنا مریض کی بیمار پرسی کرنا اس کی حالت جا کر کے پوچھنا ثواب کا کام ہے کیا ہو گیا نکلنے میں کہ تو عدر کا کام ہے یقینا عظر کا کام ہے لیکن اس کے لیے عزر کا کام نہیں ہے ہمارے نبی نے منع کر دیا اس کو نہیں جا سکتا ہوا اس کے لیے دین اللہ ہر بلا کا شریعت اس کے ہی ہے اللہ نے جو حلال کیا وہی حلال جو حرام کر دیا گیا وہ حرام ہوگا کے کسی چیز کو برا جاننے سے چیز بری نہیں ہو جاتی ہے. اگر وہ شریعت کے اندر بری نہیں ہے تو یا کسی چیز کو بہتر جاننے سے وہ چیز بہتر نہیں ہو جاتی ہے اگر شریعت کے اندر بہتر نہیں ہے اس لیے ایک اس کے لیے منع کیا گیا ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے عورت کے لیے بھی اگر اعتکاف کرنا ہے تو مسجد ہی کے اندر کرنا ہے اگر نہیں مسجد کے اندر ہے تو مسجد کے نہیں کرے گی شبِ قدر کے لیے مسجد ضروری نہیں آپ گھر کے اندر بھی شبِ قدر جا سکتے ہیں لیکن اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے وہاں تم آ کے مساجد اللہ کسول کی بیویا مسجد کے اندر اتکاف کرتی تھیں ہم اللہ قسول کی مسجد اور آستے عائشہ اور ہمارے نبی کی بیویوں کا گھر کتنا دور تھا دور تھا ایک تو مسجد سے ملا ہوا تھا دروازہ لگا ہوا تھا ایک دروازہ کھولتے تھے اسی سے مسجد میں تھے اور پھر ہتیاشا گھر کے اندر آتے لیکن پھر بھی گھروں میں انہوں نہیں کیا کہاں اتکاف کیا مسجد کے اندر مسجد کے اندر باقاعدہ ان کے لیے خیمے لگتے تھے پردہ کیا جاتا تھا اگر پردہ کیا جائے گا تو عورت جاگے گی نہیں کیا جائے گا عورت نہیں جاگے گی کیونکہ اعتکاف کے لیے مسجد کیا ہے یہ ضروری ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے جیسے اعتکاف کرتے انسان تباف کرتا کھانے کا کرے گا اور دیگر اعمال جو جگہوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں انسان وہی کرے گا اس طریقے سے یہ عمل بھی اسی کے ساتھ خاص ہے اگر مسجد میں اہتمام انتظام ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو عورت سب قدر کو جاگے گی لیکن گھر کے اندر انتقاب کرنا عورت کے لیے صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے عورت کے لیے بھی مسجد کی شرط ہے جیسے مرد کے لیے شرط ہوتی ہے ہمارے ہاں انتخاب کے تعلق سے کچھ لوگ بہت ساری باتوں کا شکار ہیں غلط فہمی کا اتقاف کرنا مسنون ہے سنت ہے فرد اور واجب نہیں ہے کہتے ہیں زیادہ بوڑھا ہوگا اس کے لیے کرنا ضروری ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں یا گاؤں کے اندر کوئی اعتکاف نہیں کرے گا پورے گاؤں کے لوگ گنہگار ہو جائیں گے اسی بات میں نہیں نماز جنازہ فرض کفایا ہے اگر اس گاؤں کے لوگ نہیں پڑھیں گے یا کوئی نہیں مسلمان پڑھے گا تو گنہ گار ہوں گے پوری بستی کے لوگ لیکن احتکاف کرنا سنت ہے سن. فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے یہ اگر آپ کریں گے آپ کو شباب ملے گا نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا شب کا کام ہی کرنا چاہیے جسے شب قدر کا جاگنا ہوتا تو یہ اعتکاب بھی انہیں راتوں کے اندر کیا جاتا ہے ہمارے بھی نے آخری سال دو مرتبہ اعتکاف کیا ہر سال ایک مرتبہ کرتے تھے لیکن جو آپ کا آخری رمضان تھا دو مرتبہ آپ نے اتکاف کیا ہر بار وہ قرآن کریم ایک مرتبہ پڑھ کر کے سناتے تھے جبیل المین کو آخری جو رمضان تھا دو مرتبہ پڑھ کر کے سنایا یہ نہیں کہ دو مرتبہ خود پڑھا نہیں پڑھ کر کے سنایا دو مرتبہ جی ہاں کتنی بار ختم کیا اللہ بہتر جانتا لیکن پڑھ کر کے آپ نے سنایا دو مرتبہ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان راتوں کا اعتکاب کرنا قیام کرنا اور شبِ قدر کا جاگنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ادر و ثواب کا باعث ہے ہمیں چاہیے کہ ان راتوں کی قدر کریں اللہ نے توفیق دیا ہے رمضان کا مہینہ دیا یہ ہمارے لیے صاحب مندی ہوگی کہ امن راتوں کے اہتمام کم راتوں کو جاگیں اور اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العامین ہمارے گناہوں کی نفرت فرمائے اللہ رب ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر داخل نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے قیام کو نیکی نیکیوں کو ٹوٹو پھوٹی باتوں کو اللہ رب الامین قبر فرمائے اللہ رب الامین ہمیں ہمارے والدین کو تمام مسلمانوں کو اللہ ہر غلامین اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نئے کام کرنے کی توفیق دے اور جو نئے کامال کیے جائیں اللہ تعالیٰ انہیں صرف قبولیت بخشے اللہ تعالیٰ اس مہینے کو مسلمانوں کی عزت و بلندی کا سرندی کا ذریعہ بنائے اللہ ہر غلامین ہمیں کامیابی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لے جو شب قدر سے محروم ہو گیا اس رات سے اللہ کے سرو حدیث وہ محروم انسان ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے اس پر ہمارے نبی کی دامت ہوتی ہے اور بدعا آپ نے فرمائی تھی کہ اس آدمی پر بدعا جسے رمضان کا مہینہ ملے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے اللہ نے ایک موقع دیا اس موقع کو اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دین پر قائم رکھے نبی کی صنعت پر قائم رکھے امین بارک اللہ علیہ القوفان عدی منافع کم بلآت ذکل حکیم ان ہوتا اعلیٰ جواد رہے بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد